نور مدنی چینل کے ناظرین عزوجل سلسلہ سیرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اس سلسلے میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے ہم مختلف گوشوں مختلف پہلوؤں پر سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ہم نے امام اہل سنت کے خاندان کے حوالے سے آپ کے اساتذہ کے حوالے سے آپ کی جو ذوق مطالعہ ہے شوق جو تعلیم کا تھا اس حوالے سے کچھ باتیں سننے کی اپنے پچھلے سلسلوں میں سعادت حاصل کی تھی آج کے دن بالخصوص امام اہل سنت کی کچھ مبارک عادتیں کچھ مبارک معمولات آپ کے کہ آپ کا عام طور پر دن گزارنے کا طریقہ کار کیا ہوا کرتا تھا اور آپ کس طریقے سے مختلف مقامات پر جایا کرتے تھے مسجد کے اندر داخل ہونے کا انداز کیا ہوا کرتا تھا بیٹھتے اور سویا کس طرح کرتے تھے اس کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کی سادت حاصل کریں گے یوں سمجھ لیں کہ آج ہم معمولات امام اہل سنت کے بارے میں کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے امام اہل سنت کی ذاتی گرامی وہ ہے کہ یقیناً جس طرح ان کا قول حجت ہے کہ آپ بات وحی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے عین مطابق ہو جو بزرگاندین نشیمہ اجمعین کی عین کلام کے مطابق ہو ان کی سیرت کے عین مطابق ہو اسی طرح امام اہل سنت کی ذات گرامی یہ عمل کی بھی ایسی جامع ہے کہ آپ کا ہر ہر عمل شریعت متحرہ کے عین مطابق ہوا کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علی وآلہ و وسلم کی سنتوں پر عمل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کا اپنا ادب و احترام آپ سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا ادب و احترام حضور علیہ و صلاحت کے فرامین پر عمل کرنا جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے بچنا یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا ایک بنیادی طریقہ کار تھا آپ رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ خود رشاط فرماتے ہیں اپنا ایک طریقہ کار اپنی ایک عادت فرماتے ہیں کہ جب آپ حج پر سے واپسی آ رہے تھے پہلی مرتبہ اپنی والدہ کے ساتھ والد صاحب کے ساتھ تو راستے میں اچانک طوفان آ گیا اور سب لوگوں نے دعائیں پڑھنا شروع کر دیں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ بس اب بچنا نہیں ہے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے قسم کھالی کہ اللہ کی قسم ہمارا یہ جہاز ڈوبے نہیں والدہ نے جب جہاز ساکین ہو گیا طوفان ٹھہر گیا سمندر کا تو پوچھا کہ بیٹا اتنی بڑی آپ نے بات کہہ دی اور قسم اٹھا لی تو فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے فرمان کے مطابق سواری کی وہ دعا پڑھ چکا تھا کہ جس کے مطابق جو بندہ پڑ لے تو اس کے بعد اس کو سواری میں نقصان نہیں پوچھتا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پورا پورا اعتماد تھا جو توکل تھا مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس بنیاد پر آپ نے یہ قسم اٹھا لی تھی پھر آپ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اسی ضمن میں کہ بہت سارے وظائف ہیں بہت سارے اوراد و وظائف کتابوں کے اندر مذکور ہیں خود امام اہل سنت نے بھی بہت سارے اولاد وظائف بیان کیے ہیں لیکن خود فرماتے ہیں کہ میں حتی المکان احادیث سے طیبہ کے اندر موجود ہی دعائیں پڑھتا ہوں ان کے اندر جو ورد موجود ہوتے ہیں ان کو پڑھتا ہوں اگرچہ کہ دوسری چیزوں کی اجازت بھی ہے اور اس کی اجازت مرحمت بھی فرمائی امام اہل سنت نے لیکن عام طور پہ آپ کا جو طریقہ کار تھا وہ حدیث مبارکہ کے مطابق اوراد و وظائف کو پڑھنا تھا اسی طرح احادیث طیبہ پر عمل یہ امام اہل سنت کا ایک بنیادی وصف تھا جب آپ دوسری مرتبہ مکہ مکرمہ تشریف لے کر گئے تو وہاں ایک مرتبہ سخت بارش ہو گئی امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تازہ تازہ تندرست ہوئے تھے یعنی صحت یاب ہوئے تھے بیماری ختم ہوئی تھی بخار دور ہوا تھا اب بارش ہوئی اسی حالت میں امام اہل سنت نے کابۃ اللہ المشرفہ کا طواف کرنا شروع کر دیا کیونکہ حدیث پاک کے مطابق بارش کے اندر طواف کرنے پر مفترت کی بشارت دی گئی ہے علماء نے عرض کی کہ آپ نے ایک ضعیف حدیث کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنی مشقت کے اندر ڈال دیے کہ دوبارہ آپ کے اوپر بخار تاری ہو گیا تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ یقیناً حدیث تو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن مولا کریم از وجلہ کے اوپر میرا توکل کامل ہے کہ اللہ تبارک یہ بشارت مجھے عطا فرمائے گا تو یوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی سیرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے فرامین علیہ حضرت امام اہل سنت کے لیے حرض جان تھے اور آپ اس کے اوپر پورا پورا عمل کیا کرتے تھے اسی طرح امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی اکثر عادتیں وہ تھیں کہ جس کے مطابق آپ دین متین کی بہت زیادہ خدمت کر سکیں آپ کی زندگی کا اکثر حصہ کتابیں لکھنے میں صرف ہوا مفتی شریف الکمجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حساب لگایا ہے کہ آپ کی زندگی کے اگر ٹوٹل صفحات لگائے جائیں تو تقریباً دس لاکھ کے اس سے زیادہ بنتے ہیں کہ جتنا آپ رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کے پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آگے آئے گی کسی سلسلے کے اندر ہم جب گفتگو کریں گے لکھنے کے اوپر اس کا اصل جو سبب بنا وہ یہ بنا کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر اوقات اپنے گھر کے اندر تشریف رہا کرتے تھے آپ کا باہر جانا نماز بجماعت کے لئے ہوا کرتا تھا بہت ہی کم اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے اور اکثر گھر کے اندر ہی بیٹھ کر آپ کتابیں تحریر فرمائے کرتے تھے جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک ہزار سے زیادہ کتابیں امام اہل سنت نے تحریر فرمائی ہیں حضرت علامہ مولانا ظفر الدین بہاری رحمتہ اللہ تعالی آپ کا معمول لکھتے ہیں کہ آپ کا ہمیشہ معمول تھا کہ تصنیف و تعریف لکھنے میں کتب بینی اور اولاد و اشغال کے خیال سے گھر میں تشریف رکھتے صرف پانچوں نمازوں کے وقت مسجد میں تشریف لاتے اور ہمیشہ با جماعت نماز ادا فرماتے اکثر گھر سے وضو کر کے تشریف لاتے کبھی ایسا بھی ہوتا کہ مسجد میں آ کر وضو فرماتے دین کا اکثر عصر امام علیہ سنت کا گھر کے اندر ہی گزرتا لیکن اصر کی نماز پڑھ کر آپ کا معمول تھا کہ مکان کے باہر جو آپ کا پھاٹک تھا گھر کا اس کے پاس چار پائی لگا دی جاتی اور آپ اس پر تشریف رکھتے اور چاروں طرف کرسیاں رکھ دی جاتی جو زیارت کرنے والے ہوتے تھے وہ دور دور سے آتے ان کرسیوں پہ بیٹھ جاتے جب کرسیاں بہت زیادہ ہو جاتی تو پھر کچھ بینچ اور تخت وغیرہ بھی رکھ دیے جاتے اور ہر ایک کی وہاں پر خدمت کی جاتی تھی ان کی توازو یہ کی جاتی تھی اب یہ لوگ آ گئے تو امام اہل سنت چونکہ علوم کے دریا ہر وقت بہایا کرتے تھے آپ علم کا ایک بے بہا علوم کا ایک سمندر تھے امام اہل سنت رسمت اللہ علیہ تو آپ رسمت اللہ علیہ اس موقع پر بھی خوب لوگوں کو مستفیض کیا کرتے تھے لہذا عمومی طور پر طریقہ کار یہ ہوتا کہ لوگ آتے سوالات کرتے اور امام اہل سنت ان کے سوالات کے جوابات دیا کرتے کچھ لوگ اپنی حاجتیں پیش کرتے امام اہل سنت اپنی وسعت کے مطابق ان کی حاجتوں کو پورا کیا کرتے تھے یہ امام اہل سنت کا اثر کے بعد کا معمول تھا اور رمضان المبارک کے حوالے سے عام طور پر جو آپ کا طریقہ کار تھا یا موسم سرما میں آپ کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ اثر تا مغرب آپ مسجد ہی میں رہتے اور تمام حاضرین بھی اعتقاف کی نیت کے ساتھ آپ کے ساتھ مسجد کے اندر رہا کرتے تھے یعنی اصل مغرب امام اہل سنت رحمۃ اللہ ہی تلاڑے موسم سرما میں چونکہ وقت قریض ہوتا ہے تو اس میں مسجد کے اندر ہی بیٹھا کرتے تھے اور اولاد و اشغال کے اندر مشغول رہا کرتے تھے آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب مجلس ختم ہوتی آپ کی گفتگو ختم ہوتی وہاں سے جانے کا ارادہ کرتے تو حدیث پاک کے مطابق آپ دعا پڑھتے تھے کہ سبحان کمبا وبی حمدی کا اشد اللہ اللہ انت۔ فروق یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی ایک دفعہ کسی نے عرض کی کہ اس کی کیا فضیلت ہے تو فرمایا کہ حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ جو شخص جلسے سے اٹھتے وقت یعنی کسی بھی مجلس سے اٹھتے وقت اس دعا کو پڑے گا جس قدر نیک باتیں اس جلسے میں ہوں گی اس مجلس میں ہوں گی ان پر مہر لگا دی جائے گی کہ ثابت رہیں اور جتنی بری باتیں ہوں گی وہ مٹا دی جائیں گی تو امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ حدیث پاک کے مطابق اس کے اوپر بھی عمل کیا کرتے تھے امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تلاڑے جب نماز سے فارغ ہوتے خاص طور پہ مسجد سے آپ باہر تشریف لے کر آتے تو آپ کا انداز یہ تھا کہ مسجد کا بہت زیادہ ادب و احترام کیا کرتے تھے اور مسجد میں انتہائی آہستہ آہستہ قدم رکھا کرتے تھے اور بعض آپ کے سوانے نگار نے آپ کے حالات کے اندر یہ لکھا ہے کہ امام اہل سنت کی عادت تھی کہ مسجد کے اندر آپ پنجوں کے بل یا ایڈیوں کے بل چلا کرتے تھے تاکہ مسجد کے اندر دھمک پیدا نہ ہو مسجد کے اندر آواز پیدا نہ ہو یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلاڈے کا مسجد کے حوالے سے ادب و احترام تھا اسی طرح امام اہل سنت رحمت اللہ تلاڈے جب بیٹھتے تو عمومی طور پر آپ چار سالوں بیٹھا کرتے تھے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو عادت تھی بیچنے کے حوالے سے بالخصوص میلاد شریف کے اندر جب آپ بیٹھتے تو آپ کی حیات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ از اول تا آخر ابتدا سے انتہا تک امام اہل سنت میلاد شریف کے اندر یعنی جب جبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان ہو رہے ہوں آپ کی احادیث سے تیبہ بیان ہو رہی ہوں تو اس وقت امام اہل سنت ادب کے ساتھ دو زانوں بیٹھتے تھے اور بعض اوقات چار چار پانچ پانچ گھنٹے اسی طریقے سے امام علیہ بیٹھے رہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کا ادب و احترام ہو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی عادت مبارکہ تھی بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضر الیہصلاۃ وسلم ہر معاملے کے اندر یعنی ہر ریشان کام کے اندر سیدھی جانی کو پسند کیا کرتے تھے تو امام اہل سنت رسمت اللّہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کی اس سنت کے اوپر بھی عمل کیا کرتے تھے لہٰذا آپ کا ہر کام جو بھی ذیشان نشان یعنی والا ہوتا ہے اچھا کام ہوتا نیک کام ہوتا وہ ہمیشہ آپ سیدھی جانب سے شروع فرمایا کرتے تھے چنانچہ امام کے پیج جب باندھتے تو وہ سیدھی جانب لے جا کر امام اہل سنت باندھا کرتے تھے اسی طرح امام اہل سنت رحمت اللہ کی تلاڈے جب کوئی چیز لیتے دیتے تو اس میں بھی سیدھے ہاتھ کا اہتمام کرتے کہ الٹے ہاتھ سے کسی کو کوئی چیز دے نا کہ یہ شیطان کا طریقہ کار ہے بلکہ آپ کی سیرت کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر کبھی لینے والا یا دینے والا اپنا الٹا ہاتھ آگے بڑھاتا تو آپ رحمت اللہ تعالی اپنا ہاتھ مبارک روک لیتے اور فرماتے کے سیدھے ہاتھ میں دیجیے کہ الٹے ہاتھ میں شیطان لیتا ہے یعنی شیطان کا طریقہ کار ہے کہ وہ الٹے ہاتھ سے لیتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سیدھے ہاتھ سے چیزوں کو لیا کریں اور سیدھے ہاتھ سے ہی دیا کریں امام میری سنت جب کارڈ وغیرہ کے اوپر کوئی فتوا لکھتے یا کوئی بات آپ کو لکھنا ہوتی اور کارڈ کے اوپر لکھنا ہوتی کیوںکہ اس زمانے کے اندر کاغذ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں اتنی زیادہ عام نہیں تھی جیسے ہمارے زمانے کے اندر ہیں تو بہت دفعہ صرف کارڈ آتا تھا تو اس میں امام اہل سنت کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ آپ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے تھے کوئی مبارک نام کوئی آیت اس کے اندر تحریر نہیں کرتے تھے کہ بازو کارڈ پھینک دیے جاتے تھے تو اس میں اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ عام طور پر سیون ایٹ سکس لکھا کرتے تھے سات سو چھیاسی اب ہم جب سات لکھتے ہیں تو پہلے الٹی طرف سے لکھنا شروع کرتے ہیں کہ سیون پھر ایٹ پھر سکس یہ ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے لیکن امام اہل سنت اور رحمۃ اللہ علیہ اس میں بھی سیدھی جانب کا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ پہلے سکس لکھتے چھ پھر اس کے بعد آپ آٹھ لکھتے پھر اس کے بعد آپ سات لکھا کرتے تھے تاکہ لکھنے کی ابتدا جو ہے وہ سیدھی جانب سے ہو یہ آپ رحمت اللہ علیہ کا ایک عجب انداز تھا کہ جو سیدھی جانب سے کوئی بھیشان کام شروع کرنے کے لیے اہتمام کے اوپر درارت کرتا ہے اسی طرح امام اہل سنت رحمتہ اللہ تعالیٰ کا یہ معمول تھا کہ آپ کے پاس جو بھی سوالات آتے جو بھی حاجتیں آتی ان کو حتی الامکان پوری کرنے کی کوشش کیا کرتے عام طور پر چونکہ آپ سے شرعی مسائل پوچھے جاتے آپ سے دعا کے لیے عرض کیا جاتا تھا اپنی حاجتیں پیش کی جاتی تھیں اور خطوط بھیجے جاتے تھے تو امام علیہ سنت کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ خطوط کے جواب کا بہت اہتمام فرماتے تھے کیونکہ خود آپ کے طلباء کے طلباء بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خط بھیجنے والا ہے جو سوال کرنے والا ہے وہ جواب کا منتظر ہوتا ہے تو امام اہل سنت اس بات کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے اور خاص طور پر آپ کے لیے ایک لیٹر باکس بنا کر گھر کے باہر لگایا ہوا تھا روزانہ اس کے خطوط نکال کر امام اہل سنت کو پیش کئے جاتے اور امام اہل سنت ان کے جوابات لکھوایا کرتے تھے تاکہ جس کی جو حاجت ہے جس کا جو سوال ہے اس کو اس کی حاجت اور اس کے سوال کا جواب یہ پہنچ سکے یہ امام اہل سنت رحمت اللہ اللّہ تلاڑے کا طریقہ کار تھا اسی طرح امام اہل سنت رسمت اللّہ تلاڑی کی ایک عادت یہ تھی کہ آپ رحمت اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے حوالے سے بڑے ہی آپ حساس تھے اور حضور علیہ سلاط والام کے لیے جو چیز خاص ہو جائے آپ اس کو دوسروں کے لیے استعمال کرنا پسند نہیں کرتے تھے مثلا حیات اعلی حضرت کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جو شعر حضور علیہ سلاط اسلام کے لیے مشہور ہو کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ اب یہ کسی اور ہستی کے لیے استعمال کیا جائے جب حضور علیہ السلاط اسلام کے لیے شعر معروف ہے تو پھر آپ علیہ السلاۃ والسلام کے لیے ہی وہ شعر استعمال کیا جائے اسی طرح آپ کی عادت مبارکہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ کسی بھی شخص کو کوئی کتنا ہی بڑا امیر و کبیر ہو آپ رحمت اللہ تعالی سرکار نہ کہتے یعنی جیسے ہم کہتے ہیں سرکار یہ آپ نے کیا کیا سرکار آپ نے یہ جو ہے کام میرا نہیں کیا ہم ایک دوسرے کو سرکار بول دیتے ہیں یا حکومت کو بعضوں کا سرکار بول دیا جاتا ہے بولنے میں حرج نہیں ہے کہ ایسا بولا جا سکتا ہے لیکن امام اہل سنت رحمتہ اللہ تعالیٰ کی جو مدنی سوچ تھی آپ رحمت اللہ تلا کبھی کسی دوسرے کو یعنی کسی بھی دنیادار شخص کو آپ سرکار نہیں کہتے تھے اگر کوئی سرکار کہتا تو آپ بڑے رنجیدہ ہوتے اور فرماتے کہ کسی کو سرکار نہ کہیے سرکار تو صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں یہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک انداز تھا اسی طرح امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات کے اندر اور آپ کی عادتوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انتہائی قریب الغذا تھے یعنی آپ کا کھانا یہ بہت کم تھا کہ آپ کی عمومی طور پر جو عادت تھی وہ لکھنے کی تھی آپ لکھا کرتے تھے تصنیف کیا کرتے تھے تو اس میں غذا کا استعمال اور سونے کا جو معاملہ تھا وہ امام اہل سنت کا انتہائی کم تھا آپ کے حالات کے اندر لکھا ہے کہ آپ دن رات میں 24 چوبیس گھنٹے کے اندر صرف ڈیڑھ سے دو گھنٹے آرام فرمائے کرتے تھے اس سے زیادہ امام اہل سنت نہیں سویا کرتے تھے اور جب آپ سونے لگتے تو آپ کا مبارک انداز یہ تھا کہ پاؤں سیمینٹ کے سویا کرتے تھے دونوں ہاتھ ملا کے سیدے گال کے نیچے آپ اپنے دونوں ہاتھ رکھ کرتے تھے اور پاؤں سمیٹ کے رکھتے تھے پاؤں پھیلاتے نہیں تھے خادی مرض کرتے کہ سارا دن آپ نے کام کیا ہے آپ پاؤں پھیلائیں تاکہ ہم اس کو دبا دیں تو امام علی سندن فرمائے کرتے تھے کہ پاؤں تو قبر کے اندر ہی اب لمبے ہوں گے یعنی قبر کے اندر ہی پاؤں پھیلائے جائیں گے آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ سمیٹ کر سویا کرتے تھے بعض آپ کے حالات لکھنے والوں نے یہ بیان کیا بالخصوص شہزادہ اعلی حضرت حامد رضا خان رحمتہ اللہ تلے کے حوالے سے یہ لکھا کہ آپ کے سونے کا انداز ایسا تھا کہ اگر کوئی دیکھتا تو اس لفظ محمد لکھا ہوا نظر آتا تھا اس خوبصورت انداز میں امام اہل سنت سویا کرتے تھے اسی طرح آپ کا کھانا یہ بھی انتہائی کم تھا بہت کم امام اہل سنت کھایا کرتے تھے آپ کے حالات کے اندر یہ تحریر کیا گیا ہے عمومی طور پر چکی کے پسے ہوئے آٹے کی روٹی اور بکری کا قورمہ تھا اور آخر عمر میں ان کی غذا اور بھی کم ہو گئی تھی صرف ایک پیالہ شوربا بکری کے گوشت کا بغیر مرچ کے اور ایک ڈیڑھ بسکٹ سوجی کا آپ تناول فرماتے اس سے زیادہ آپ کچھ بھی نہیں کھایا کرتے تھے آپ کے حالات کے اندر لکھا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ چھبیس دن تک بغیر کچھ کھائے پیئے وقت گزارا یعنی آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں چھبیس دن گزر گئے یقینا یہ آپ کی کرامت ہے اس دوران آپ کام کے اندر بھی مشغول لیں اور اللہ تبارک پتر نے آپ کو توانائی عطا فرمائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور یہ سب بہت سارے بزرگوں کے ساتھ معاملات پیش آئے ہیں ان کی سیدتوں کے اندر یہ باتیں لکھی بھی ہیں تو امام اہل سدت رحمتہ اللہ تعالی کے ساتھ بھی بطور کرامت یہ معاملہ پیش آیا ایک مرتبہ آپ کی اہلیہ نے دیکھا کہ آپ کام کاج کے اندر مصروف ہیں تو وہ کھانا لے کر آئی تھیں دارالفتہ کے اندر تو انہوں نے شوربہ رکھا اور ساتھ میں روٹیاں کاغذ میں لپیٹ کے رکھ دیں کہ ماں میں رسنت فارغ ہوں تو کھا لیں گے جب تک روٹیاں ٹھنڈی نہ ہو جائیں تو کچھ دیر کے بعد وہ آئیں تو آ کے دیکھا کہ شوربہ تو خالی پڑا ہوا لیکن روٹیاں ویسے ہی رکھیں گے تو آپ نے روٹی نہیں کھائی فرمایا روٹی کی طرف میری توجہ ہی نہیں گئی میں سمجھا صرف آپ شوربہ رکھ گئی ہیں اور روٹیاں آپ بنی نہیں ہے تو اس لیے میں نے صرف اسی کے اوپر اکتفا کر لیا اس میں سے جو بوٹیاں تھیں وہ کھا لی اور شوربا میں نے پی لیا یہ امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی کی سادگی تھی کہ اتنی سادگی کے ساتھ اہل سنت کا یہ امام اپنی زندگی کو گزارا کرتا تھا امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز جو مسجد کے حوالے سے آپ کی سیرت کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ رحمت اللہ تلا جب مسجد کے اندر داخل ہوتے تو ہمیشہ پہلے سیدھا قدم داخل فرماتے جبکہ باہر آتے ہوئے پہلا الٹا قدم رکھتے اسی طرح مسجد کے اندر داخل ہو کر ادب یہ ہے کہ ہر قدم یہ پہلی صف میں جو پڑ رہا ہے وہ سیدھا قدم پڑے یعنی آگے کی طرف بڑھیں تو طریقہ کار یہ ہو کہ آپ کا سیدھا قدم پہلے اگلی صف کے اندر رہنا چاہیے اعلیٰ حضرت امام سنت کے سوانح نگار حضرت ایوب علی صاحب رحمتہ اللہ ہی طرح بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز فریضہ فطر ادا کرنے کے لیے خلاف معمول کسی قدر حضرت رحمت اللہ تعالی کو دیر ہو گئی یعنی فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے امام اہل سنت مسجد کے لیے لائے اور آپ ہی نماز پڑھائے کرتے تھے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو کچھ دیر ہو گئی نماز بار بار انتظار کر رہے تھے امام اہل سنت جلدی جلدی تشریف لائے فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے بھائی خناط علی نے اپنا یہ خیال مجھ سے کہا کہ اس تنگ وقت میں دیکھنا یہ ہے کہ اعلی حضرت دایاں قدم مسجد میں پہلے رکھتے ہیں یا بایاں یعنی ان کے بھائی ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم دیکھتے ہیں ویسے تو امام علیہ سنت کی عادت ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو سیدھا قدم رکھتے ہیں لیکن اب وقت بہت تنگ ہے اور بہت جلدی ہے امام علیہ سنت کو پہنچنے میں تو اب دیکھتے ہیں کہ امام علیہ سنت کیا کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ مگر قربان اس ذات کریم کے کہ دروازہ مسجد کے زینے پر جس وقت قدم مبارک پہنچتا تو سیدھا توسیع فرش مسجد پر قدم پہنچتا تو سیدھا قدیمی فرش مسجد پر قدم پہنچا تو سیدھا آگے صحن میں ایک صف بچھی تھی اس پر قدم پہنچتا ہے تو سیدھا اور اسی پر بس نہیں ہر صف پر تقدیم سیدھے ہی قدم سے فرمائی یہاں تک کہ محراب میں مسلح پر بھی قدم مبارک سیدھا ہی پہنچتا ہے یعنی شروع سے آخر تک جلدی کے اندر ہے لیکن امام اہل سنت رشمت اللہ تعالی ہر مقام پر کہ جو اگلا حصہ شروع ہو رہا ہے اس میں سیدھی جانے سے سیدھے قدم سے ابتدا فرما رہے ہیں یہ بہت سے لوگوں کو عام طور پہ سمجھ نہیں آتی ہے بات لیکن یہ جو حساس طبیعت رکھنے والا ہے جو آداب کا لحاظ رکھنے والا ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر رکھنے والا ہے آپ علیہ صلاحت و کی پسندیدہ چیزوں پر نظر رکھنے والا ہے وہ ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے اور ان چیزوں کو پسند کرتا ہے ہر ایک کو اس طرح کی باتیں اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ عمومی طور پر شریعت متحرہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسند کے اوپر لوگوں کی نظر نہیں ہوتی لیکن امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مبارک انداز تھا کہ ہر صف میں آپ پہلا قدم رکھتے ہوئے آ رہے ہیں امام علیہ سنت رحمتہ اللہ علیہ کے آداد کے حوالے سے اور بہت ساری باتیں آپ کی کتابوں کے اندر ذکر کی گئی ہیں کہ آپ عام طور پر اپنا وقت گھر میں گزارتے اور سفر سے اجتناب کرتے بہت کم آپ سفر کیا کرتے تھے لیکن کمال یہ ہے کہ امام علیہ سنت رحمتہ اللہ تلا کے بعض اسفار ہیں جس سے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ آپ کا جانا دہلی کی طرف آپ کا جانا اسی طرح آپ کا مختلف مقامات پر جانا ثابت ہے کہ آپ ہندوستان کے مختلف شہروں کے اندر تشریف لے کر گئے ہیں لیکن کمال یہ ہے کہ امام اہل سنت نے اتنے کم سفر کیے لیکن دنیا کا کوئی گوشہ تو ہو کہ جو کتابوں کے اندر مذکور ہو اور وہ امام اہل سنت کی نظر کے اندر نہ ہو یعنی رہتے گھر کے اندر تھے لیکن ساری دنیا کے علاقوں کے بارے میں آپ کو معلومات ہوا کرتی تھی ان کی تاریخ کے بارے میں آپ کو معلومات ہوا کرتی تھی یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کی ایک زبردست کرامت آپ کہ لیں آپ کا ایک زبردست مطالعہ لیں رب العزت والا ہم سب کو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر ہمیں بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور جس طرح امام اہل سنت نے اپنی ساری زندگی شریعت مطالعہ کے عین مطابق گزاری نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے عین مطابق گزاری اسی طرح ہمیں بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی کے طریقے کار پر عمل کرتے ہوئے حضور علیہ وسلاۃ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے امین بجاہی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم